اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْإِفْ لَا مِّمِ حروف مقطعات جن کی معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کے طرف سے ہے ام کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پائیں اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے یدبر الامر من السماء الى الاضی ثم ما يعرج الیه فی یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون <تصفيق> وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے <سؤال> عالم الغیب <سؤال> وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے احسن كل خلقه وبدأ خلق الانسان من جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی تم جعل پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر مطلب نطفے سے چلائی تم السمع ما پھر اس کے اعضا کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اناسی اسی طرح یہ بھی صحیح سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے بہاوال جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بانوے و مصرت احمد تیسری جلد صفحہ نمبر تین سو چالیس پھر مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ جادو کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے پھر یہ بطور توبیخ کے ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے پھر یہ نزور قرآن کی علت ہے اس سے بھی معلوم ہوا جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے کہ عربوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبوس نبی قرار دیا ہے عالم اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا پھر اس کے لیے دیکھیے سر آراف آیت نمبر پینتالیس کا حاشیہ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں پھر یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے پھر یعنی اے غیر اللہ کے پجاریوں اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوہ محفوظ ہے اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا یعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے جیسے موت اور زندگی صحت اور مرض عطا اور منع غنا اور فقر جنگ اور صلح عزت اور ذلت وغیرہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصریفات کرتا ہے پھر یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور سعود چڑھنے کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس یوم کی تعین اور تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے امام شوکانی نے پندرہ سولہ کوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا صاحب ایسر تفاصیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے سورہ حج آیت نمبر سینتالیس میں یوم کا لفظ عبارت ہے اس زمانے اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے اور سورہ معارج آیت نمبر 4 میں جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئی ہے یوم حساب مراد ہے اور اس مقام پر جو زیر بحث میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے واللہ اعلم و پھر یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چونکہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے احسن کے معنی اتقن و احکم کے کیے ہیں یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی بعض نے اسے الحمہ کے مفہوم میں لیا ہے یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے پھر یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا اور ان کی زوجہ حضرت ہوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر یعنی منی کے قطرے سے مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں ان کے جنسی ملاب سے جو قطرے آپ عورت کے رحم میں جائے گا اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں گے پھر یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو نما کرتے اس کے اعضا بناتے سوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں پھر یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اتنی تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے بس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو دیکھنے والی چیز کو دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا نا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیلقم کیفرون اور ان لوگوں کافروں نے کہا کیا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے نہیں بلکہ بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تر نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے سر جھکائے پیش ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا لہذا ہمیں واپس بھیج کہ ہم نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون چنانچہ تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھولائی رکھی بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی ہم سے اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو زلالت گم ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں ادول فل ارد کے معنی ہوں گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا پھر یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو وہ آ کر روح قبض کر لے پھر یعنی اپنے کفر و شرک اور معاشیت کی وجہ سے مارے ندامت کے پھر یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے اسے دیکھ لیا جس کا انکار کرتے تھے اسے سن لیا یہ تیری ویدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا لیکن اس وقت کا دیکھنا سننا اس کے یا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا پھر لیکن اب یقین کیا تو کس کام کا لیکن اب یقین کیا تو کس کام کا اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا پھر یعنی دنیا میں لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی پھر یعنی انسانوں کی دو قسموں میں دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہو گئی پھر یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے پھر یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے پھر یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے یعنی وہ اپنے سجدوں میں سبحان نلّہ وبحمده بحمدہی یا صبح و رب البحمدی وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں پھر یعنی اطاعت و انقیات کا رستہ اختیار کرتے ہیں جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ یقینا جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہر وقت آجزی ذلت اور مسکینی اور خوشو و خزو کا اظہار کرتے ہیں پھر یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل تہجد پڑھتے توبہ و استغفار، تسبیح و تحمید اور دعا و الحاق و زاری کرتے ہیں پھر یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے اتاب و غذب اور مواخذ عذاب سے ڈرتے بھی ہیں محض محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں جیسے بے عمل اور بدعمل لوگوں کا شیوا ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں کہ یہ مایوسی بھی کفر و ضلالت ہے پھر انفاق میں صدقات واجبہ زکوٰۃ اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں افمن کی من کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسک وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے لهم النار كنتم به اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے من العذاب الادنى دون العذاب لعلهم يرجعون اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں ومن اظلم ممن مجرم تقیم اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کیا یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجْعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی لہٰذا اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے پھر نفسن وہ نکرہ ہے جو سیا کے نفی میں واقع ہو کر عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اس نے مذکورہ اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں قدسی سی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی کسی کان نے نہیں سنی نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار پھر یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہوگا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز و اکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تاذیر و عقوبت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلسیں گے اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ سات آیت نمبر اٹھائیس سورہ جاسیہ آیت نمبر اکیس سورہ حشر آیت نمبر بیس وغیرہ پھر یعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے پھر یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئے گی بہرحال اس میں ان مکذبین کی ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے وہ مخفی نہیں پھر عذاب ادنا چھوٹے سے قریب کے بعض عذاب چھوٹے سے قریب کے بعض عذاب سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ قتل ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے یا وہ کہت سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی امام شوقانی فرماتے ہیں تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں پھر یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و شرک اور معصیت سے بعض آ جائیں پھر یعنی اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں جو شخص اس کی جگہ اعراض کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا پھر اس سے مراد کتاب مطلب تورات ہے یا خود حضرت موسا علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منهم يحتون بأمرنا لما صبعوا وكانوا يوقنون اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے ان ربك هو يفصل بينهم يوم فيما كانوا فيه بلا شبہ آپ کا رب ہی روزے قیامت ان کے ماں بہن اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَكْنَا مِن قُبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں کیا پھر وہ غور نہیں کرتے وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُونْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُونَ ایمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفا نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی إِنَّهُمْ <مُتَضِرُون> چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں صبر کی فضیلت واضح ہے صبر کا مطلب ہے اللہ کے عوامر کے بجا لانے اور ترک اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا اللہ نے فرمایا ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا گیا چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پھر ان کا عمل صالح رہا اور نئے اعتقاد صحیح پھر اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا ضمنً وہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن اور اپنی دیگر اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کہ وہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر و باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا پھر یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں مطلب اس سے اہل مکہ کو تبیر ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ایمان نہ لائے پانی سے مراد آسمانی بارش چشموں نالوں اور وادیوں کا پانی ہے جسے اللہ تعالی عرض جرز بنجر اور بے آباد علاقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ نہیں ہے بلکہ عام ہے جو ہر بے آباد بنجر اور چٹیل زمین کو شامل ہے پھر اس فیصلے فتح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں چھپے پھرتے ہیں پھر اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے کیونکہ اس دن تو طلقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی بہوال تفسیر بن کثیر طلقاء سے مراد وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزیر کی بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کاروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی پھر یعنی ان مشرقین سے اعراض کر لیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں جو وہی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کریں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ انام آیت نمبر ایک سو چھے آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجیے پھر یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ پورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا ہے وہ یقینا پورا ہو کر رہے گا پھر یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو و خوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنا دیا